ارشاد فرمایا نہیں بلکہ آگے والی آیت بھی یا ایزین آمن ای ایمان والو کلو کھاؤ من بات پاکیزہ چیزوں میں سے مارزک ناکم جو کچھ کہ ہم نے تمہیں دیے اس آیت میں یہ جو, جو لفظ ارشاد فرمایا کہ تیبات اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کشاف میں زمخشری نے وہ کہتے ہیں کھاؤ ایسی چیزیں جو لذیذ ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اچھا کھانا لذت کے لیے کھائے کہ وہ لذیذ ہے تو جائز منع نہیں ہے کوئی ممانت نہیں اور اگر ایسی لذت ہے کہ جس سے طبیعت میں راحت پیدا ہو اور اللہ کی عبادت میں اپنے کام میں اسے مدد مل سکے ٹھیک طرح کام کر سکے تو اس کے لیے تو مستحب ہے بہتر ہے تاکہ اپنے کام کو صحیح طور پر انجام دے سکے اس لیے یہ جو نظریہ ہے نا کہ لذیذ کھانے مسلمانوں کو نہیں کھانے چاہیے اور ایسے اور ویسے ان کا اسلام سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کسی آدمی کا ایک ہوتا ہے حال وہ حال ایک الگ چیز ہے اس حال کا دوسرا آدمی مکلف نہیں ایک آدمی کی حالت یہ ہے کہ وہ بہت آجزی سے زندگی گزار رہا ہے کوئی گاڑی نہیں رکھی ہوئی کہتا ہے مجھے اتنا گھومنا ہی نہیں ہوتا کہیں جانا بھی ہے تو ہفتے دو ہفتے میں ایک بار تو میں چلا جایا کروں گا یہ اس کا اپنا حال ہے لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ سب کو یہ کہتا رہے کہ تم گاڑی ہی نہ رکھو ایک آدمی کا حال ہے کہ وہ کم درجے کے کپڑے پہنتا ہے اس کی مرضی وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کسی سے بھی کہ تم بھی اچھے کپڑے نہ پہن اس لیے کہ ان چیزوں میں شریعت نے اباہت رکھی ہے ان چیزوں میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ جو آدمی جس چیز کو بھی اپنا لے وہ درست ہے اس کی نیت ٹھیک رہنی چاہیے البتہ تو جو چیزیں آدمی کھاتا ہے اور لذیذ سمجھ کے کھاتا ہے یا اسے لذیذ لگتی ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کھانے سے اس انسان کی طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی یا یہ کہ اس اپنے کاموں میں مدد ملے گی وہ اچھا ہے اور اگر اللہ کے دین کے کاموں میں مدد ملے گی تو اور بھی اچھا ہے ایک آدمی سمجھتا ہے میں ناشتہ ٹھیک ٹھاک کر کے جاؤں تو دوپہر تک شام تک صحیح طرح اپنی جاب کر سکوں گا بہت اچھا ہے ضرور کر کے جائے اور ایک آدمی کہتا ہے اگر کر لیا تو سارا دن اونگتا ہی رہوں گا تو نہ کرے اس کے لیے نہ کرنا اچھا ہے اپنا اپنا حال ہے نا ٹھنڈا پانی پیے تو دل سے شکر اللہ کا نکلتا ہے کہ نہیں دل کہتا ہے الحمدللہ للہ شکر اللہ کا ٹھنڈا پانی ابلا بتاؤ کہ وہ پانی تو پیے گرم اور برف کا اس میں ذرہ ایک وہ ایک ایک کیوب اس میں شامل نہ ہو تو دل سے تو نہیں کہے گا الحمدللہ وہ تو زبان سے ہی کہے گا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے دل کہے تو گالیاں ہی دے گا دل کہے گا ذرا سا ٹھنڈا پی لیتے تو کیا حرج یہ چیز ہے اس لیے اس کا ترجمہ کشاف نے کیا ہے کہ وہ چیزیں جن سے انسان لذت اندوز ہوتا ہے لطف اٹھاتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے اسی لیے سورہ آراف میں اس سے ملتی جلتی ایکت آئی ہے وہاں بھی اللہ تعالی نے اس چیز کے متعلق ارشاد فرمایا ہے تو ارشاد ہوا کہ ایمان والو کلو من بات امار رزکنا کو کھاؤ ان چیزوں کو جو پاک ہیں اور ہم نے تمہیں دیے ہیں رزقناکم ہم نے تمہیں دی ہیں تمہاری اپنی ذاتی نہیں حضرت فرماتے تھے معاشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کہ جب میں گیا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس مکہ مکرمہ میں تو حضرت نے مجھ سے ایک دن کہا کہ مول اشرف علی اور تو جو کچھ پیو مگر پانی ٹھنڈا پیو اور جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو جسم کا رواں رواں کہتا ہے الحمدللہ اور اگر گرم پانی پی لیں تو پھر وہ بات نہیں ہوتی تو یہ چیز ہے کہ آدمی ان چیزوں کو کھائے ہلال اور چائے چیزیں بشکرول اور اللہ کا شکر ادا اللہ کا شکر ادا کرو یہ شکر جو ہے نا اللہ کا ادا کرنا یہ ضروری ہے تو کیوں نہ آدمی ایسی چیز کا ہے کہ دل خود بخود اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے اتنا اچھا کھانے کو دیا ٹھیک ہے. ہے اور ایک شکر تو وہ ہے جو زبان سے ادا کرے گا تو زبان والا پھر دل شامل نہیں ہوتا اس ایک ہی آیت میں اللہ نے دو حکم دیے ایک کا کلو کھاؤ اور یہاں کا وشکرو شکر کرو یہ جو کلو ہے امر کھاؤ یہ مباح کے لیے ہے یعنی کھانے کا مطلب یہ اگر تم نہیں کھاتے تو بھی تمہاری مرضی ہے کھانا نہ کھانا دونوں کے لیے اور بشکرو شکر کرو یہ ضروری ہے واجب ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کا حکم کبھی کبھی واجب چیزوں کے لیے بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا حکم اس لیے بھی آتا ہے کہ یہ کام اگر تم کرو تو جائز ہے تمہارے لیے ناجائز ہے جیسے ارشاد فرمایا جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو زمین میں پھیل جاؤ اپنے لیے رسک تلاش کرو تو کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی نہ پھیلے نہ جائے سو جائے گھر جا کے کوئی گناہ تھوڑے ہی ہے اللہ نے کہا اجازت ہے تمہیں اسی طرح یہ بھی ہے کہ اور ارشاد ان کن تم اییا ہوتا اگر تم ہو یا ہو اسی کی عبادت کرنے والے تو ان چیزوں کو کھاؤ دیکھا یہ ہے شرک کی نفی کہ جن چیزوں کو وہ حرام کیے بیٹھے ہیں ان چیزوں کو تم کھاؤ جس درخت کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ اس درخت پہ بزرگوں کا بڑا قبضہ ہے اور اگر یہ کٹ گیا تو یہ بزرگ جو ہیں صاحب قبر گئے تو بالکل ہی تباہ کر دیں گے بالکل بربادی ہو جائے گی اس درخت کو کاٹو تاکہ پتا چلے کہ کچھ نہیں ہوتا نفع اور نقصان سب اللہ کے قبضے میں ہیں اللہ کے علاوہ ان چیزوں کا مالک کوئی بھی نہیں تو اشار فرمایا کہ ان کو تم یا ہوتا تم اگر تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو اس سے صرف اسی کے بندے ہو تو ان چیزوں کو جو انہوں نے حرام قرار دی ہیں تم اس کے لیے وہ حرمت نہ رکھو